اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا گنا دیکھتے ہیں جس پر ماروین چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرمان برداری کرتے